السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اسلامی کتبو کا مرکز رحمانیہ کتب لائبریری رحمانیہ مسجد پورہ پیل کراچی ان الحمدللہ نحمدہ و نستعینہ و نستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا و اللہ فلا مضل له ومن من یضلل فلا هادی له و ان لا اله الا اللہ وحده وحده لا شریک له و اشهد ان محمدن عبده و اما بعد فان خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدع ضلاله وكل دلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللہم بارک آل اللہ مبارک محمد عل محمد کما بارک ابراہیم والا علیہ ابراہیم ان کام رب شراہلی صدری و یسلی اللہ مربع اللہ مربن علما فاؤ بلّہ شمع علی شعیطان رجیم بسم اللہ الرحمن آمَنُوا رحیم یادین امن اللہ الرسول وَلَا الرسول ولافل ہر طرح کی حمد و صنا اللہ وحدہ لا شریف کے واسطے جس اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا سجا کر ہمیں عطا کر دی اس اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جتنی بھی ہمیں خوبصورتیاں نظر آتی ہیں وہ پودوں کی صورت میں ہوں وہ آبشاروں کی صورت میں ہوں وہ سورج اور چاند کے صورت میں ہو یہ سب کی سب خوبصورتیاں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہے خلق القاف الرد جمیہ جو بھی زمین میں تمہیں نظر آتا ہے وہ سب کچھ تمہارے لیے ہے اللہ تعالیٰ نے یہ پورا جہان سجا کر ہمیں دے دیا ہے اور ساتھ اس جہان پر گزر بسر کرنے کے لیے زندگی گزارنے کے لیے قوانین قوانین بھی دے دیے اصول بھی دے دیے کہ اس طریقے سے تم نے زندگی گزارنی ہے جب کبھی بھی جہاں کہیں بھی ہم ان اصولوں سے ہٹیں گے تو یہ ہستی بستی دنیا جو ہے یہ پریشان ہو جائے گی فرمایا کہ ما کنہ مہل کل الا اللہ و اہل ظالمون ہم بستیوں کو اجاڑتے نہیں ہیں مگر اسی وقت اجاڑتے ہیں جب اس کے رہنے والے ظالم بن جائیں ماکانبو کا لوہل کل قرآن بے ظلم اللہ واہل مسلح فرمایا کہ ہم کسی بھی بستی کو ظلم کی وجہ سے ہلاک نہیں کرتے اگر اس کے رہنے والے اصلاح کا کام بھی کرتے ہیں ظلم بھی ہو رہا ہے ساتھ اصلاح ہو رہی ہے تو پھر ہم تباہ و برباد نہیں کرتے اگر صرف ظلم ہی ظلم ہو رہا ہے پھر ہم ان بستیوں کو تباہ کر دیتے ہیں وہ بڑی بڑی قومیں ہمارے سامنے اس دنیا سے چلی گئی ہیں بڑے ماہر تھے تعمیرات کے ماہر تھے کسی کو اللہ نے میکوں والا کہا ہے کسی کو اللہ نے ارم والا ستونوں والا کہا ہے وہ آج کہاں ہیں وہ سب اس دنیا سے چلے گئے ہیں فرمایا کہ اگر بستیوں والے یہ ظلم کی حد کر دیں گے پھر سمجھو کہ ہماری طرف سے پکڑ آتی ہے دنیا میں جو بھی فساد برپا ہوتا ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہاری طرف سے ہے یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہا ہے اور ساتھ میں کہتا ہے کہ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچو گئے تو میں تمہیں چھوٹے چھوٹے گناہ تمہیں معاف کر دوں گا وہ یاف کذیر بہت ساری بلچے وہ تو ویسے ہی معاف کر دیتا ہے بغیر معافی مانگنے کے لیکن وہ اکبر القبائر جو بڑے بڑے گناہ ہیں اگر ہمیں ان کی پہچان ہی نہ ہو پتہ ہی نہ ہو پھر تو ہم اس کا ارتکاب کرتے رہیں گے اگر ہمیں علم ہو کہ یہ بڑے بڑے گناہ ہیں ان سے بچنا چاہیے معاشرہ جو ہے وہ درست ہو سکتا ہے اگر ہم معاشرے سے یہ باتیں نکال دیں ختم کر دیں بہت سارے گناہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ میں بیان ہوئے ہیں کہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچو اس لیے کہ بہت سارے عذاب قبر کے پیشاب کے چھینٹوں سے ہوتے ہیں کتنا اس سے بچ رہے ہیں پرواہ نہیں یہ گناہ ہے آپ قبر کے پاس سے گزرے فرمایا کہ ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے اور عذاب کوئی ایسی بڑی چیز نہیں تھی کہ جس سے بچا نہیں جا سکتا تھا یہ بچ سکتے تھے ان میں سے ایک شخص جو ہے جو عذاب کے قبر میں مبتلا ہو چکا تھا اداب قبر کے بارے میں آپ جانتے ہیں آج وسلم کا فرمان ہے کہ جو میں جانتا ہوں اگر تم تمہیں پتہ چل جائے تمہاری ہنسیاں بند ہو جائیں مسلسل روتے رہو بستروں کی نیندوں کو بھول جاؤ پورا آداب قبر مسلط ہو چکا ہے ایک ایک لفزش کی وجہ سے وہ کیا ہے کہ یہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا چھوٹی چھوٹی باتیں جن سے آسانی سے ہم بچ سکتے ہیں نہیں بچ رہے دوسرا جو ہے وہ یمشی بن نمیمہ لگائی بجھائی کرنے والا ادھر کی بات ادھر ادھر کی بات ادھر بس بڑا مزہ آتا ہے ان باتوں کرنے میں کیونکہ ایک دوسرے کی بات عزت اچھالی جاتی ہے یاد رکھنا یہ بہت بڑا گناہ ہے جاتے ہی قبر میں قبر کے ساری تکلیفیں جو ہے اس میں مبتلا ہو جاؤ گے سام بچھو قبر دبا دے گی پسلیاں ادھر سے ادھر کر دے گی بڑی سختی شروع ہو جائے گی اور بہت سارے گناہ ہیں جن سے بجنا ہمیں بج سکتے ہیں لیکن نہیں بج رہے جہاں جہاں اللہ تعالی نے کسی بھی کام کے کرنے پر لانت کا لفظ بولا ہے سمجھو کہ وہ بھی بڑا خطرناک گناہ ہے بے شمار ہے بے شمار حتیٰ کے لوگوں نے ایک ایک عنوان پر کتابیں لکھ دی کہ وہ امور جن کی وجہ سے لانت برسائی گئی پوری کتاب ہے اس موضوع پر جو بندے جن گناہوں کو معمولی سمجھتے ہیں ارتکاب کر لیتے ہیں حقیقت میں وہ بڑے محل گنا ہوتے ہیں شیخ عبداللہ ناصر رحمانی صاحب نے وہ کتاب لکھی ہے مہلک گناہ یعنی کوئی ایک موضوع نہیں چھوڑا گیا جو ہمارے سامنے نہ بیان کیا گیا ہو اور لانت ہم جانتے ہیں کہ کوئی لفظ یہ معمولی نہیں ہے لانت کا معنی ہے دھکے دے کے دودھکار کے نکال دینا دھکے دینا کسی کو اور شری معنی اس کا یہ ہے کہ اترد من رحمت اللہ کہ اس بندے کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا اور جو بندہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے میں آپ سے پوچھتا ہوں کوئی مائی کا لال اس کو جنت میں لے جائے گا اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تم میں سے کوئی شخص بھی اپنے عملوں کے بل بوتے پر جنت میں نہیں جا سکتا اللہ برحمت ہی اللہ کی رحمت سے ہی جنت میں جا سکتا ہے جنت کا مول ہمارے عمل بن ہی نہیں سکتے ہم اگر کوئی چیز لینے جاتے ہیں بازار میں وہ اس کا مول ہے ساٹھ روپے لے کے جاتے ہیں ایک کلو چینی ملتی ہے وہ اس کا مول ہے جنت کا مول جو ہے وہ ہمارے عمل نہیں بن سکتے جنت بڑی قیمتی چیز ہے فرمایا کہ لاما دیو سو خیر منت دنیا و مافیا جنت کا چھوٹا سا ٹکڑا ایک لاٹھی رکھنے کی جگہ جو ہے وہ دنیا و مافیا سے بہتر ہے دنیا میں کیا چیز رہی ہے سونے ہے سونا ہے چاندی ہے ہیرے ہے جواہرات ہے درم و دینار ہے ڈالر ہے ہیں پلاٹ ہیں مکانات ہیں سب کچھ ہے کوئی بندے کے پاس اگر یہ ساری دنیا و معافی مل جائے تو جنت کا اتنا ٹکڑا ایک لاٹھی رکھنے کی جگہ جو ہے وہ اتنے پیسوں میں نہیں خرید سکتا پوری دنیا دے دے وہ قیمتی چیز جو اللہ نے ہمیں عطا کرنی ہے وہ اللہ کی رحمت سے مل رہی ہے اگر ہم ان کاموں کا ارتقاب کرتے گئے جن پر اللہ نے لالت برسائی ہے جن کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے دور کیے جاتے ہیں تو پھر بتائیں کہ اللہ کی جنت میں کیسے جائیں گے کوئی شخص نہیں جا سکتا اللہ کی رحمت شامل آل ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص پانچ سال اس نے عبادت کی پانسو سال بڑی عمر تھی اللہ فرشتوں سے کہتا ہے ہیں بے رحبت فرشتو اس بندے نے پانچ سو سال عبادت کی ہے اس کو میری رحمت سے جنت میں بھیج دو میری رحمت سے جنت میں بھیج دو وہ شخص آگے سے کیا کہتا ہے عبادت یارب اللہ میری عبادت کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے پانچ سال کی عبادت کی ہے اس کا تو تذکرہ ہی نہیں اللہ پھر کہتا ہے کہ اس کو اللہ کی رحمت سے جنت میں بھیج دو پھر وہ کہتا ہے عبادت عرب اللہ میری عبادت جلی وہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ یہ جملہ غلط ہے یوں ہونا چاہیے ادخلو الجنت بھی ہی اس کو جنت میں داخل کر دو اس کے پانچ سال کے عمل کی وجہ سے بار بار وہ کہہ رہا ہے اللہ پھر بھی کہہ رہا ہے کہ اس کو میری رحمت سے جنت میں بھیج دو پھر اللہ کہے گا اچھا ٹھیک ہے تو اب نعمتوں کا میرے حساب دے وہ نعمت وہ جنت کی نعمت نہیں دنیا کی ایک نعمت اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس کی آنکھ اس کو ایک پرنے میں رکھا جائے گا اور پانچ سو سال کی عبادت کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا اس ایک آنکھ جو ہے وہ بھاری ہوگی اللہ کہے گا کہ تیری پانچ سو سال کی عبادت دنیا کی جنت کی نہیں دنیا کی ایک نعمت کے برابر بھی نہیں ہے باقی نعمتوں کا حساب دے اب وہ رو رہا ہے چیخ رہا ہے گو اللہ کی رحمت سے ہی جنت میں جائیں گے فرمایا اللہ کے نبی ولا انتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی اپنے عملوں کے بلبوتے پر جنت میں نہیں جائیں گے آپ کا عمل تو امت کے لیے آئیڈیل ہے نمونہ ہے فرمایا کہ ولا آنا میں بھی نہیں جا سکتا اللہ کی رحمت شامل حال ہوگی تو میں محمد اور رسول اللہ, اللہ علیہ وسلم جنت میں جاؤں گا ورنہ نہیں محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو لمحہ لمحہ اللہ کی رحمت کے محتاج نظر آتے ہیں لمحہ لمحہ دعائیں کرتے اللہ مرحمت فلاں لیفسی ترفت عید واسل علی شانی کل اللہ میں تیری رحمت کے سہارے جی رہا ہوں بس مجھے اپنے سبرد ایک لمحے کے لیے ایک آنکھ جبکنے کے برابر بھی میرے سبرد نہ مجھے کرنا بس تیری رحمت کا سہارا ہے ایک ایک لمحہ گزار رہے اللہ کی رحمت کا سوال کرتے ہوئے اللہ معنی یا سالو کا, کا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں مجھے محمد اور رسول وسلم کو ایسے کام کرنے کی توفیق دے جس سے تیری رحمت واجب ہو جائے تیری رحمت کو حاصل کر جو جنت جو ہے اللہ کی رحمت کے بغیر نہیں ملے گی تو اگر ہم ان امور کا ارتکاب کرتے رہے جن پر اللہ نے لالت بھی دی ہے اور لالت آ تر تم رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا بہت سارے امور ہیں بہت سارے یہاں ضمن میں ایک بات بھی ادرگار کرتا جاؤں ہمارے لیے بھی اللہ تعالی نے کچھ ہدایات دی ہے کہ صرف اللہ اس کا رسول وہ جس پر لالت کہ بھیجے تم بھی اس پر لالت بھیجو بس لیکن تم اپنی طرف سے اگر کسی کو ملون ٹھہراؤ گے بہت بڑا گناہ ہے ملان ہی اگر کسی مومن کو لان تان کرو گے سمجھو اتنا گناہ ہے کہ تم نے اس مومن کو قتل کر دیا قتل کے برابر گناہ ہے اگر کسی پر آپ نے لالت بھیج دی من سبا مسلم بے کفری ہی فاہوا بے قتل ہی کسی شخص نے اگر مسلمان کو کافر کہا اس کے قتل کے برابر ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمیں بھی سوچ سمجھ کر بڑی زبان پہ کنٹرول کر کے پھر گفتگو کرنی چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم غصے میں آ کر کسی پر لان کر دیں کسی کو برا بلا کہہ دیں نہیں کرو گے تو سمجھو کہ اس شخص کو تم نے قتل کر دیا ہے اتنا بڑا گناہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولا تلا بے لانا تلا بے گادہ بھی ولا بلارے وَلَا کسی بھی شخص کو اللہ کی لعنت مت دو کہ تجھ پر اللہ کی لعنت ہو یہ نہ کہو یہ بھی نہ کہو کہ وہ بھی غزہ بھی کہ تم پر اللہ کا غضب نازل ہو یہ بھی نہ کہو کسی ولا بنار اور کسی کو یہ بھی نہ کہو کہ تجوی ہے یہ بھی مت کہو فرمایا کہ لے سل مومنو بےتان وللان ول الفاش ول البزی کہ مومن نہ لانتان کرتا ہے نہ فوش گوئی کرتا ہے نہ بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتا ہے یہ مومن کی شان نہیں ہے یہ مومن نہیں کرتا یہ تو مومن شخص ہے کسی چیز پر بھی آپ لعنت نہیں کر سکتے کسی چیز پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جا رہے تھے ایک صحابی کی ایک سواری نے اس کو تنگ کیا دہرہ آپ جانتے ہیں کہ سواریاں تنگ کرتی ہیں اس صحابی نے غصے میں آ کر اپنی اس سواری پر لان تان بھیجی جیسے بندہ غصے میں آ کر آل فول بک دیتا ہے اس طرح سواری کو اس نے کہہ دیا محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے شخص یہ سواری ہمارے ساتھ نہیں جا سکتی جس چیز پر لالت بھیج دی گئی ہو وہ ہمارے ساتھ نہیں جا سکتی چھوڑ دو اس کو تو نے اس میں لالت بھیج دی ایک جانور پر لانت بھیجنے اس کو آپ پسند نہیں کر رہے چل جائے کہ کسی مسلمان کسی مومن کو لال کیا جائے برا بنا کہا جائے فرمایا کہ اس سے بچو کسی کو مت کہو یہ تو ایک مومن شخص ہے فرمایا کہ اذا لانا شیئن جب کسی بھی چیز کو لانت کی جائے کسی بھی چیز کو وہ جمادات ہو حجر اور شجر ہو کوئی بھی ہو انسان ہو جانور ہو کچھ بھی اذا ازالانہ شیئن کسی چیز پر لان کرو گے وہ لانت سم سیدت پھر وہ لانت آسمان کی طرف جاتی ہے جب آسمان کے فرشتے دیکھتے ہیں کہ یہ لانت اور گندا جملہ آسمان کی طرف آ رہا ہے تو آسمان کے فرشتے آسمان کے دروازے بند کر لیتے ہیں کہا یہ گندا جملہ اوپر نہیں آ سکتا پھر وہ لانت اوپر سے دوبارہ زمین کی طرف آتی ہے جب زمین کی طرف آتی ہے فاطوخلا کو ابو آب زمین کے فرشتے زمین کے دروازوں کو بند کر لیتے ہیں کہ یہ گندا جملہ زمین پر بھی نہیں آ سکتا آپ نے فرمایا کہ سما تنصاری یمین و وہ لعنت کا جملہ کہا ہوا پھر دائیں طرف جاتا ہے بائیں طرف جاتا ہے ڈھونڈتا ہے جس شخص پر یہ لالت بھیجی گئی ہے اس کو تلاش کرتا ہے اگر وہ چیز بل جاتی ہے اور وہ لالت کا مستحق ہے تو وہ لالت اس میں گھس جاتی ہے اگر وہ بندہ مستحق نہیں تو فرج و علاق کائ تو وہ لالت لوٹتی ہے کس طرف اس شخص کی طرف جس نے اس لالت کے جملے کو کہا جس پر بھیجی گئی ہے اگر وہ مستحق نہیں ہے تو وہ لوٹ کر دوبارہ اس کی طرف آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من قال علیہ یا کافر اگر تم میں سے کسی نے اپنے بھائی کو یا کافر کہا اے کافر سمجھو کہ اب ان دونوں میں سے ایک کافر ضرور ہے اگر سامنے والا نہیں تو پھر کہنے والا کافر ہے یہ لان تان کے جملے اچھے نہیں ہیں کسی کو برا بلا مت کہیں حتیہ کہ کے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مومن تو دور کی بات ہے ایک معین کافر کو بھی برا بلا کہنے سے منع کیا کہ نام لے کر کسی کافر کا آپ اس کو برا بلا نہیں کہہ سکتے ورنہ پکڑ ہوگی نہ جانے آپ نے کہہ دیا اس کا نام لے کر بعد میں اس نے اپنے اللہ سے تعلق جوڑ لیا معاملات صاف کر لیے سارے کلیئر ہو گئے اللہ کا ولی بن گیا پھر کہ آپ کے جملوں کا کیا بنے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنت کا ایک مندر میں نے دیکھا اللہ نے مجھے منظر دکھایا وہ منظر میں میں کیا دیکھ رہا ہوں ایک مقتول اور ایک قاتل دونوں جنت میں جا رہے ہیں ہاتھ میں ہاتھ ڈالا ہوا ہے دونوں نے اور بڑی خوشیاں مناتے ہوئے ہنستے ہوئے جنت میں داخل ہو رہے ہیں کون جا رہے ہیں ایک قاتل اور ایک مقتول جب کہ محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اذا تقابل المسلمان ہے بے سی فیم القاتل ولا ہو دو مسلمان جب بہت تلوار لے کر نکلتے ہیں ایک دوسرے کو مارنے کے لیے یہ مسلمان بھی اپنے گھر سے نکلا ہے اپنے بھائی کو مارنے کے لیے یہ مسلمان بھی اپنے گھر سے نکلا ہے اپنے بھائی کو مارنے کے لیے ایک کار چل گیا اور ایک کا نہیں چلا ایک مر گیا ہے اور ایک نے مار دیا ہے آپ نے فرمایا کہ ال کاطل ہو مکتول ہو قلعہ بھی جہنم میں جائے گا مقتول بھی جہنم میں جائے گا صحابہ اکرام نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قاتل کی بات تو سمجھ آتی ہے کہ اس نے قتل کیا ہے وہ جہنم میں جائے فما بال المقتول اس بچارے مقتول کا کیا قصور ہے یہ جہنم میں کیوں جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اندہ نا ہریس العلا قتل صاحب جب یہ گھر سے نکلا تھا اس کی نیت بھی یہی تھی یہ بھی ہریشا اپنے بھائی کو مارنے پر اس کا مار نہیں چلا اس کے بھائی کا چل گیا اس کی نیت کے فتور کی وجہ سے آج مر کے بھی جہنم میں جا رہا ہے فرمایا کہ قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں لیکن یہ منظر عجیب و غریب اللہ کے نبی نے بتایا ہے کہ قاتل بھی جنت میں جا رہا ہے اور مقتول بھی جنت میں جا رہا ہے صحابہ اکرام نے پوچھا اللہ کے نبی یہ کیا وجہ ہے مقتول تو چلو جائے قاتل کیوں جا رہا ہے آپ نے فرمایا وہ مقتول مسلمان تھا اور قاتل کافر تھا اس کافر نے مسلمان کو شہید کیا تھا اور وہ شہید ہو کر جنت میں پہنچ گیا پھر یہ کافر جو کافر تھا بعد میں مسلمان ہو گیا اور وہ بھی اللہ کے راستے میں لڑتا لڑتا شہید ہو گیا یہ قاتل بھی ہے اور وہ مقتول تھا یہ دونوں جنت میں جا رہے ہیں اگر اس قاتل کے بارے میں کسی نے لب کشائی کر دی ہوتی کہ یہ شخص کافر ہے اور اس کی اس نے اپنے اللہ سے معاملہ صاف کر لیا ہے کلمہ پڑھ لیا ہے اسلام میں داخل ہو گیا ہے اللہ کا ولی بن گیا ہے اللہ والا بن گیا ہے معاملات کلیئر کر لیے ہیں ہمارے کہنے کا کیا ہے فرمایا کہ کسی معین کافر کو بھی برا بھلا نہیں کہہ سکتے نہ جانے کب وہ مسلمان ہو جائے کب اس کی کایا پلٹ جائے ٹھیک ہے اللہ والوں کے حوالے سے وہ گنڈا اور بدماش ہوگا لیکن نہ جانے اس نے اپنے اللہ سے تعلقات استوار کر لیے ہوں وہ ظلم کفل نامی شخص کو نہیں یاد رکھتے کتنا بدماش آدمی تھا بدکار انسان تھا سیا انسان تھا ایک عورت کو مجبور دیکھ کر چند تکے دے کر اس عورت کو مجبور کر رہا ہے برائی پر وہ عورت مجبوری کی وجہ سے تیار ہو گئی جب تنہائی میں پہنچی اس بندے کے پاس اس بدماش کے پاس ڈر رہی ہے اللہ سے کہہ رہی ہے کہ ات اللہ! اللہ سے ڈرو میں مجبور ہو کر یہ گناہ کر رہی ہوں اللہ سے ڈرو ذلکفل اس کو کیا کہتا ہے کہ تُو نے تو ابھی گناہ ہی نہیں کیا ابھی تو گناہ کا ارتکاب ہی نہیں کیا اتنا کام رہی ہے اتنا ڈر رہی ہے میں تو سیاکار ہوں میں نے تو بڑے گناہ کیے ہیں بس اس کا جملہ اتّا سننا تھا اس کی کایا پلٹ گی اس نے اس کو پیسے واپس کر دیے اور بھیج دیا چل گیا یہاں سے اور اس کوٹھری میں اس کمرے میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرنے لگا اللہ سے معافیا مانگنے لگا معافیا مانگتے مانگتے اس دنیا سے چلا گیا رات ہی اس کا انتقال ہو گیا اب لوگوں کو خبر ظاہرہ بدباش آدمی کی خبر بھی بڑی جلدی پہنچتی ہے جنگل میں آگ کی طرح جو ہے اس کی خبر پھیل گئی یہ بندہ جو ہے وہ مر گیا ہے اب لوگ سارا محلہ پورے لوگ بستی والے سارے کٹھے ہو کے آ رہے ہیں کہ دیکھیں اللہ نے اس بدماش کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے اب لوگ سب پہنچ کے اس کے گھر پر اللہ نے اس کے گھر کے دروازے پر موٹے الفاظ میں لکھ دیا کہ قد غفر اللہ القفلہ اللہ نے اس قفل کو معاف کر دیا ہے لوگ سمجھتے تھے کہ یہ بدماش ہے اس نے راتوں رات, و رات اللہ سے اپنا کلیئر کر, کر لیا ہے اللہ کا ولی بن گیا ہے اللہ سے تعلق استوار کر لیا ہے اس لیے جہنمی ہونے کا ڈتانا دیں مت کسی کو کہے کہ تجھ پر اللہ کی لانت مت کسی کو کہے کہ تجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو نہ کہیں محمد علیہ وسلم کا فرمان ہے ان رجولہ نار ایک بندہ جنت والے عمل کرتا ہے لوگوں کو بھی دکھائی دیتا ہے اس کے گیٹر سے اس کی شکل و سورج سے اس کے جبے کبے سے کہ بالکل یہ تو بہشتی روح ہے لیکن صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں فاو مینا حلی نار یہ بندہ جہنمی ہے بظاہر بندہ بہت نیک ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بندہ جنت والے عمل کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے اتنے کرتا ہے کہ جنت کے دھانے پر پہنچ جاتا ہے بس ایک نیکی کرے جنت میں جا سکتا ہے اے جنت کے کنارے پر پہنچ کر ایک بلش کا فاصلہ ہے وہاں پہنچ کر کیا کرتا ہے سم کلم پھر زبان سے ایسا کلمہ نکالتا ہے جو اللہ کی درازگی کا کلمہ ہے بس ایک ہی بول سے جنت کے دھانے پر پہنچا ہوا انسان خریفا جہنم میں ستر سال کی مسافت سے جہنم کے گڑے میں چلا جاتا ہے سوچیں زبان پر بڑا کنٹرول کرنا پڑے گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو بھی ذہن میں رکھیں صحیح بخاری میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بھائیوں کا تذکرہ کیا فرمایا کہ صاحب کا امتوں میں دو بھائی تھے ایک انتہائی نیک تھا اور ایک انتہائی برا تھا جو نیک تھا اس نے کوئی نیکی نہیں چھوڑی جو برا تھا اس نے کوئی برائی نہیں چھوڑی مستدرک حاکم میں ہے کہ نیک بھائی نماز پڑھ رہا تھا اور برے بھائی نے اس کی گردن پر پاؤں رکھ لیا دبائے دبائے رکھا دبائے رکھا آپ بتائیں آپ کے اور میرے جذبات کیا ہوں گے اگر سجدے کی حالت میں کوئی بندہ سر پر پاؤں رکھ کے دبائے رکھے کیا حالت ہوتی ہے کتنا غصہ آتا ہے اس نے کو بڑا غصہ آیا اپنی نماز مکمل کی اس نے پاؤں ہٹایا اور نماز جب مکمل کی پھر اس بھائی کو مخاطب ہو کر کیا کہتا ہے کہتا ہے نے پہلے گناہ جو بھی کیے آج جو گناہ کیا ہے اس گناہ کی وجہ سے ولاہ لا یکفر اللہ اللہ اللہ تجھے نہیں بخشے گا تجھے نہیں بخشے گا اللہ تعالی یہ جملہ کہہ دیا نیک بھائی نے اللہ نے اس دور کا جو پیغمبر تھا اس میں وہی بیچ دی فرمایا کہ من منی اللہ علیہ یہ بندہ کون ہے جو مجھ پہ قسمیں کھاتا ہے کہ میں اس کو نہیں بخشوں گا جاؤ اس کو بتا دو کہ میں نے تو اس کو بخش دیا ہے اور تجھے اس ایک جملے کی وجہ سے جہنم میں بھیج رہا ہوں محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کسی شخص کو بتائ کر کے برا بلا نہیں کہا کیا, اتنا تن کیا صرف آپ نے تین کافروں کے نام لے کر میں بدوا کی تھی تین کافروں کے اللہ نے وہ بھی منع کر دیا کہا پیارے پیغمبر آپ کے اختیار میں نہیں ہے آپ ان کے لیے بدوا نام لے کے نہیں کر سکتے نہ کریں آپ اللہ نے منع کر دیا پھر وہی وہ تین لوگ جو جن کے بارے میں پیارے پیغمبر نے نام لے کے بد دعا کی تھی فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہو گئے تھے اس لیے کسی کا نام لے کر کسی کو متعین کر کے برا بلا نہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ابو جہل کو نشانہ نہیں بنایا ابو جہل کے عمل کو بتایا کہ ابو جہل کا عمل خراب ہے ابو جہل کی ذات کو برا بلا نہیں کہا ہاں جس کو اللہ نے برا بلا کہا ہے اس کو تو کہہ سکتے ہیں جس کو اللہ نے قرآن میں کہا ہے حدیث میں اللہ نے پیارے پیغمبر سے کہوایا ہے نام لے کر پھر تو کہہ سکتے و تب بی یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابو اللہ تباہ برباد ہو نام لے کر کہہ سکتے ہیں اس لیے کہ یہ سورت ابو اللہ کی زندگی میں اتری ہے اور اللہ نے نام لے کر کہا ہے اللہ نے جب کہا ہے آپ بھی کہہ سکتے ہیں اس کے علاوہ نہیں آپ کسی کو کہہ سکتے لہذا اپنے آپ کو پہلے سوچیں سوچنے پر مجبور کریں کوئی جملہ ایسا زبان سے نہ نکل جائے عمل کرنے آسان ہے عملوں کی حفاظت بہت مشکل ہے ایک ہی جملے سے پورے عملوں پر پانی پھیر سکتے ہو لہذا سوچو بچار کر کے جو ہے اپنی زبان سے کلمات کو نکالو ان امور سے ہم نے بچنا ہے جن امور پر اللہ نے لانت کی ہے ان امور میں ایک امر یہ بھی ہے جو آپ ربی الاول کا مہینہ شروع ہوتے ہی دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس شخص پر اللہ کی لانت ہے جو بندہ جو ہے کتاب اللہ میں زیادتی کرتا ہے و فی کتاب اللہ, کتاب اللہ کتاب اللہ میں زیادتی کرتا ہے کتاب اللہ کتاب اللہ دونوں کو کہتے ہیں قرآن کو بھی کہتے ہیں حدیث کو بھی کہتے ہیں وقت نہیں ہے کہ ان دونوں کو بیان کیا جائے کہ کتاب اللہ قرآن کو بھی کہتے ہیں حدیث کو بھی کہتے ہیں آپ لوگ اچھے طریقے سے جانتے ہیں فرمایا کہ جو شریعت میں قرآن و حدیث میں اضافہ کرتا ہے بدعت کو داخل کرتا ہے وہ بھی لانتوں کا مستحق ہے جو قرآن و حدیث میں ہے وہ آپ کے دل میں ہونا چاہیے جو قرآن و حدیث میں نہیں ہے وہ آپ کے دل میں بھی نہیں ہونا چاہیے اگر زیادتی آپ کے دل میں ہے تو سمجھو کہ آپ پر بھی اللہ کی لانت ہے ان بدعات سے بچنا ہوگا جو لوگ بدعات دین میں داخل کرتے ہیں کتاب اللہ میں شریعت میں زیادتی کرتے ہیں فرمایا کہ جس بندے نے بھی بدت کو جاری کیا سمجھو کہ اس نے اسلام کی بلڈنگ کو گرا دیا ہے لان لاہ من آوا محدسن او محدسن اللہ کی لانت ہوتی ہے اس شخص پر بھی جو کسی بدتی کو بنا دیتا ہے یا محدسن کسی بدت کو اپنے دل میں جگہ دیتا ہے اس پر بھی لانت ہوتی ہے دین کا حصہ ہی نہیں ہے اس کو دین سمجھ کے اپنے دل میں جگہ دے رہا ہے ہم اپنے آپ کو سلف ہی کہتے ہیں سلف کا کیا قیدا تھا سلف سے مراد صحابہ کرام ہے صحابہ کرام کیا کا عمل تھا ان کا ایک صحابی کے عمل کو دیکھ لیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آخری عمر بڑھاپا آ گیا آنکھوں سے بدائی چلی گئی اب ایک بندے کے ساتھ چل رہے چلتے چلتے ایک مسجد میں پہنچے زہر کا ٹائم ہوا مؤزم نے اذان دی مؤزم نے اذان دے کر پھر وہی کھڑا کھڑا جو ہے تصویر کر رہا ہے لوگوں کو بتا رہا ہے کہ لوگوں جماعت میں ٹائم بہت کم رہ گیا ہے جلدی کرو کاروبار کو بند کر دو آ جاؤ مسجد کی طرف عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی نے کہا کہ یہ شخص تو بدت کا ارتقاب کر رہا ہے ہم اس مسجد میں نماز نہیں پڑیں گے اپنے اس غلام سے کہتے ہیں کہ اس مسجد سے ہمیں نکال لو اس جگہ جو ہے وہ بدت آ گئی ہے اس شخص نے آزان دینے کے بعد جب لوگوں کو کہا اس نے کہ سلاح الفلاح کہ لوگوں آ جاؤ کامیابی کی طرف آ جاؤ نماز کی طرف اب ایک مکمل دعوت دینے کے بعد پھر ان باتوں کی ضرورت تھی کہ لوگوں کو کہتا پھرے لوگو کاروبار بند کر دو نماز کا ٹائم قریب آ گیا ہے اس کو یہ کہنے کی کیا ضرورت دعوت یہ دعا پڑھتے اس مکمل دعوت کے رب جب یہ آذان مکمل دعوت ہے اس مکمل دعوت کے بعد اس کی دعوت کی کیا ضرورت تھی یہ بدت کا ارتکاب کر رہا ہے لہذا اس مسجد میں میں نماز نہیں پڑھوں گا یہاں سے مجھے لے جاؤ یہ کون ہے یہ سلف ہے ہمارے سیااب جی اکرام ہے کیونکہ کتاب اللہ اللہ کی شریعت میں اضافہ کرنے والا اس پر اللہ کی لانت ہے ایک موقع پر ایک شخص نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی کے پاس آ کر کہا فلان یکری علیک السلام اے عبداللہ فلاں شخص جو ہے آپ کو سلام کہہ رہے تھے آپ کو فلاں بندے نے سلام کہا ہے عبداللہ بن عمر کہتے ہیں بلا نہیں بلاگ نہیں اندا مجھے یہ بات اس بندے کے بارے میں پہنچی ہے کہ اس نے بدت کا ارتکاب کیا ہے اگر یہ بات صحیح ہے تو پھر اس کو میرا سلام نہ نہ پہل کا سلام کا جواب دیا اور یہ ساتھ یہ کہہ دیا کہ میرا سلام نہ اس کو کہنا وہ بدتی انسان ہے جو بدت کا ارتکاب کرتا ہے اس کے ساتھ صحابہ کا یہ معاملہ تھا یہ تعلق تھا تیسرا واقعہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حرم میں بیت اللہ میں درخت دے رہے تھے دو شخص جو ہے وہ آئے بسرا سے بسرا سے آئے اور لوگوں سے پوچھ رہے ہیں من محدث یہ درس دینے والا کون ہے کہا یہ صحابی رسول عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی درس دے رہے ہیں بڑے خوش ہو گئے کہ ہم بھی یہی چاہتے تھے صحابی رسول ملے اس سے بات چیت ہو اس سے ہم سوال کریں گے جب وہ درد سے فارغ ہوئے ان کے ساتھ ہو لیا آستے آز آستہ اور ان سے باتوں باتوں میں یہ سوال کر لیا کہا ہمارے بغداد میں راک میں کچھ لوگ جو ہیں یون القدرہ تقدیر کا انکار کرتے تقدیر کو نہیں مانتے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کو کچھ نہیں پتا چلتا نا از جب تک بندہ خود عمل نہیں کر لیتا اس وقت تک اللہ کو نہیں پتا چلتا جب بندہ عمل کر لیتا ہے تب اللہ کو پتا چلتا ہے وہ اس چیز کا انکار کرتے ہیں اللہ کے علم سابق کا انکار کرتے ہیں جبکہ اللہ کو یہ زمین و آسمان پیدا کرنے سے پچاس ہزار سال پہلے سے اللہ نے ساری مخلوق کی تقدیریں لکھ دی تھی سارا پتا ہے اللہ کو ہزار سال پہلے اللہ نے زمین و آسمان کو بنانے سے پہلے لکھ دیا تھا کہ فلاں پتا فلاں درخت کا فلاں کونے میں فلاں وقت گرے گا اور وہ اسی وقت گرے گا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ نے جو, جو اللہ کا علم ہے اس کے مطابق وہ نہ ہو وہ پتا گرے گا اسی وقت گرے گا اسی علاقے میں گرے گا وہی وہ ٹائم ہوگا اس کے گرنے کا اس لیے کہ اللہ کو پہلے سے علم ہے ہر چیز کا علم ہے اللہ نے اس علم کو لکھ لیا ہے لاہ محفوظ میں لکھ دیا ہے پھر دنیا میں جو کام بھی ہو رہا ہے اس لکھے ہو کے مطابق ہو رہا ہے ایک ذرہ بھی اس میں فرق نہیں ہو رہا اور اللہ نے جو لکھا ہے بڑی اپنی چاہ سے تھے, سے ارادے لکھا ہے اللہ کو کسی نے مجبور نہیں کیا فرمایا کہ یوں القدرہ وہ لوگ تقدیر کا انکار کرتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی نے کیا کہا فرمایا کہ میں اگر جوان ہوتا اب تو بڑھاپے کو پہنچ گیا ہوں نوینا ہو چکا ہوں بنا چلی گئی ہے اگر میں جوان ہوتا میں تمہارے ساتھ بسرا جاتا میں ان کی گردنوں کو توڑتا جن لوگوں نے تقدیر کا انکار کیا ہے تقدیر کے منکر کر ہے میں ان کی گردنوں کو توڑتا جا نہیں سکتا لیکن میرا پیغام ان تک بچا دے وہ پیغام یہ بچانا فرمایا کہ ان کو بتا دینا کہ عبداللہ عبداللہ براؤن منکم کہ عبداللہ بن عمر تم سے بری ہے تمہارے ساتھ عبداللہ بن عمر کا کوئی تعلق نہیں کیونکہ دوستی ہوگی تو اللہ کے لیے ہوگی دشمنی ہوگی تو اللہ کے لیے ہوگی جو اللہ کی تقدیر کا منکر ہے اس سے کوئی دوستی کا حقدار نہیں ہے اس سے دشمنی ہے اس سے میں برات کا اظہار کرتا ہوں اور ان کو جا کر یہ بھی کہہ دینا کہ اگر وہ بہت پہاڑ جتنا مال بھی خرچ کریں بہت پہاڑ جتنا مال بھی خرچ کریں ماں کابل اللہ بل بالقدر اگر پہاڑ جتنا سونا بھی خرچ کر دیں تب بھی اللہ ان کے کشی عمل کو قبول نہیں کرے گا جب تک وہ تقدیر کو نہیں مان لیں گے تقدیر پر ایبادی لے آئیں گے فرمایا اس وقت تک عمل قبول نہیں کرے گا یہ ہمارے سلف فی کتاب اللہ اللہ کی شریعت میں اضافہ کرنے والے ان پر اللہ کی لالت ہے اور آنے والے مہینے میں آپ دیکھیں کتنے اضافے ہوتے ہیں سنت بدلتی رہی ہے سنت وہی رہتی ہے اللہ کا طریقہ بدلتا نہیں ہے سنت میں تبدیلی نہیں آتی بدت میں تبدیلی آتی ہے آپ دیکھیں جب سے یہ بدت شروع ہوئی ہے کتنے رنگ بدلے ہیں کتنے رنگ بدلے ہیں ہر سال نئے رنگوں کے ساتھ ہوتی ہے یہ نئے رنگوں کے ساتھ سنت نہیں بدلتی جب سے یہ زمین و آسمان قائم ہے اس وقت سے اس مہینے کے نام ربی الاول ہے اس مہینے اس وقت سے اللہ کے نبی کے دور میں اس مہینے کا نام ربی الاول تھا آج بھی ربی الاول ہے اور کیا مت تک ربی رہے گا لیکن انہوں نے ایسا دین میں اضافہ کیا ربی الاول کی بجائے ربی النور کہنا شروع کر دیا کہاں سے آیا یہ کیا دلیل ہے اس کی کیا دلیل ہے و فی کتاب اللہ اللہ کی شریعت میں اضافہ کیا ہے اما مالک رحمہ اللہ فجر کی اذان مدن نے مسجد ابھی کے چھت پر کھڑے ہو کر دی فجر کی اذان دیکھ کر وہ تصویر کر رہا ہے لوگوں کو کہہ رہا ہے لوگوں نماز کے لیے آ جاؤ اسلات نماز جو ہے وہ نیند سے بہتر ہے اذان دینے کے بعد ماں ملک رحمہ اللہ اپنے گھر سے نکلے کہا کہ یہ نے ازان کے بعد جو کلمات کہے ہیں یہ بدت ہے یہ بدت ہے کیوں کہے نے جب نماز میں ازان میں تو نے پورے کلمات کہہ دیے حیال الفلاح اور کامیابی کی طرف حیال اور نماز کی طرف اور خیر امن کہہ دیا اذان میں اب اس کی کیا ضرورت ہے ایک مکمل دعوت دینے کے بعد پھر تو اپنی باتیں کر رہا ہے یہ تصویب ہے اس سے اللہ کے نبی نے منع کیا ہے یہ بدت اس کو نہ کر رہا اب وہ موزن رک گیا اس بات سے دوسرے دن اذان دی مسجد نبی کی چھت پہ چڑھا اذان دی فجر کی فجر کی اذان دینے کے بعد خاصنا شروع کر دیا بلند آواز سے کھانسنا شروع کر دیا ماں مالک رحمہ اللہ گھر سے نکلے اور آ کر کیا کہتے ہیں یہ بھی بدت ہے یہ خاصنا بھی بدت ہے تو نے آذان دے دی ہے اس کے بعد کھانسنے کی ضرورت تھی کہ تو لوگوں کو کھاس کر بتائے کہ جو ہے وہ محدن نے آزان دے دی ہے آج اور نماز کی طرف کھاس کر تو لوگوں کو بلا رہا ہے یہ بھی بدت ہے لہذا کتنا دین کے معاملے میں وہ سلف جو ہے وہ کتنا سوچو بچار کرتے تھے آج ہم بہت ساری سنتوں کو چھوڑ دیتے ہیں یہ سمجھ کر کہ یہ سنت چھوٹی ہے کوئی بات نہیں ہے یہ تو سنت ہی چھوٹی سی ہے اللہ کے بندوں کوئی سنت چھوٹی نہیں ساری سنتیں بہت بڑی بڑی ہیں شاید آپ سمجھتے ہو کہ راستے میں کوئی تکلیف دے چیز کو ہٹانا یہ چھوٹی سی سنت ہے کیونکہ بندہ اس میں اگر کوئی پتھر پڑا ہوا ہے اس کو ٹھوکر مار کے ایک سائڈ پہ کر رہا ہوتا ہے جس کو چھوٹی سی سنت سمجھ رہے ہیں چھوٹی سی نیکی سمجھتے ہیں حالانکہ یہ بھی چھوٹی نہیں ہے آپ نے فرمایا کہ میں نے جنت کے رجسٹر میں دیکھا کہ یہ نیکی بھی درسی جس میں آپ کی کوئی توانائی خرچ نہیں ہو رہی اس پتھر کو ٹھڈا مار کے ایک سائڈ پہ کر دیا لیکن نیت یہ ہو کہ کسی کو تکلیف نہ دے چھوٹی چھوٹی ڈیکیا فرمایا کہ میں نے را, رائی تو راجو نے لیا تھا میں نے ایک جن, شخص کو جنت میں دیکھا وہ لوٹیاں ڈال رہا خوش ہو رہا تھا بھائی یہ خوش کیوں ہو رہا ہے کیا نیکی کر کے آیا ہے بے حس نے شاہجہ ایک درخت کی ٹہنی ٹوٹ کر گری ہوئی تھی لوگوں کو اس سے تکلیف ہو رہی تھی وہ ٹہنی اس نے راستے سے دور کر دی آج ایک ہی نیکی سے جنت میں پہنچا ہوا ہے اور جنت میں لٹیاں ڈال رہا ہے خوشیاں منا رہا ہے معمولی نہ سمجھے کسی نیکی کو. سنت چھوٹی ہو یا بڑی ہو بڑی اہمیت ہے یہ چھوٹی بڑی کی تقسیم ہم نے کی ہے شریعت میں نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صابہ کا در ہم اللہ الفیات در ایک شخص نے ایک درم دیا تھا اللہ کے نام پر اور ایک نے ایک لاکھ دیا تھا آپ نے فرمایا جس نے ایک درم دیا ہے وہ ایک لاکھ سے جلدی قبول ہو گیا ہے اللہ نے اس کو بہت جلدی قبول کیا ہے بظاہر ایک لاکھ بہت زیادہ ہے اور ایک درم کم ہے چھوٹا ہے آپ صرف یہ نہ دیکھیں کہ اس نے لاکھ دیا ہے جو لاکھ لاکھ جس نے دیا ہے وہ کروڑوں کا مالک تھا اور جس نے ایک دنم دیا اس کے پاس ٹوٹل جائیداد دو درم تھی اس نے تو آدھا پیٹ کاٹ کر اس کو دے دیا ہے آدھی جائیداد دے دی ہے اس نے فرمایا کہ ایک درم جو ہے وہ ایک لاکھ درم پر بھاری ہو گیا کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھے ایک ایک نیکی پر جام دینے کے لیے تیار ہو جائیں اور بدت سے اپنے آپ کو دور رکھیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وافر الحمد اللہ رب اللہ